الحمد لله المحمود بجميع محامد سبحان والسلام على نبيه واله وصحبه غفار الذنوب لله هو بسم الله أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يسقلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سقلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بند چال ضلع لاہور جامع مسجد کا جلسا جا نوجوان اسلام دوست دی کوشش دا نتیجہ ہے وردگار عالم ان دی کوشش شرکتو منظور فرماش نک سد قلعے تو بخشے دوستو میرا موضوع اسلام لو. اسلامی نظام لو. ہمیشہ واسطے مسلمان تو دور رکھنے لئی یہودیاں دے دن طبقے بلکہ یہ نہیں آکھو اسلام نہستہ آہستہ دنیا تو مٹا یہودیاں یہ بنا پانچ طبقے باہر ضلع اس موضوع بیان کی نان ایک جگہ دے تین ایک جگہ دے چار پھر مکمل اور تامل تو بعد پانچ طبقے معلوم ہوئے وہ اتے بیان کرنا چاہتا ہوں جناب جناب دیکھ رہے ہو میری بونجا سال عمر ہو گئی تی پینتی سال تو دینی تبلیغ اور دینی شاعت دے میدان کم کر رہے ہیں بےحمد اللہ تعالی میں بھی مشاہدہ کیا ہے تسا بھی کیتا ہونا ہے کہ اسلام دا نام زیادہ استعمال ہوندہ ہے اور اسلام دے خاتمے دے تے ختم ہونے آسار دن ب دن بد گئے نام اسلام دا زیادہ استعمال ہوندہ ہے جن دن ب دن اسلام ختم ہوندہ نظر ہوندہ ہے سال پہلا اسلام دے کچھ آکام دی کوئی شرم و حیا تیس سال پہلا بہت زیادہ سی ہوں وہ آکام تکام رہے انہوں دی کوئی شرم و حیا کوئی نہیں بلکہ دی مخالفت توہین اور تزلیل دی اگو انتہا ہوگی اور سلسلہ دن ب دن جاری ہے سچی دسیا جی برائی دی شرح فیصد کفر دی شرا فیصد گھٹ دی نظر آ رہی ہے دن ب دن یا ود دی نظر آ رہی ہے سچی دسیا جی یعنی دوسرے پنجابی لفزا بندے دے پوتر آلے کام گھٹ دے نظر آ رہے ہیں کہ ود دے بول دے نہیں کام آمتے نظر آدھے بندے والے کام نام اسلام کا چوکھا استعمال ہوں نیٹ کھولو تو بندے بندے نے سائٹ بنائی ہے ویب ویبسائٹ بنی ویب سائٹ بنی تنظیم جیڑا جہ بڑا کافر ہے نا وہ اُنہ بہتا اسلام دا نام ل تو میں سچ کہہ رہا یا غلط کہہ رہا ہوں. عجیب لانت کہ کفر چٹا ننگا جو کفر شیطانیت اسلام اور تعلیمات دی تعلیمات نفی رہے ہیں کفر نلام کہ اسلام نفر کہ ایس حد تک دنیا اللہ رسول دے مقابلے چیٹ ہو گئی ایک تو ہے چلو اسلام چھڑ دین جان چھڑ جائے کوئی پرواہ نہیں نہ خدا رسول نو مسلمان کفر فل لین اسلام کفر کہی جانا کرنا کفر اسلام کہی جانا اسلام کفر دے نال دا کفر دنیا چی نہیں جمع یہ صرف ماڈرن تعلیمی دے اثرات نے اس حد تک دیدہ دلیری ضرورت اور بہادری اللہ رسول مقابلے کہ کرنا کفر کہنا مثلاً موٹی دلیل آج کا پروگرام میرا جسم میری مرضی آ اے لفظ ہی کفر نے یہ لفظ بولنے آفر کوئی چھوٹی شہ نہیں اور عرفان تو سمی صاحب جملہ ایک بول گئے نا پتہ نہیں سمجھ آیا دنیا دی اٹھ گئی ہے جی سمجھ تو آیا پتہ نہیں انہوں کا جملہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا انہوں نے کہ میرا جسم تے اللہ دی مرضی اپنی مرضی دا لفظ بولنے والا ہی کفر ہے یہ اع اپنی طرف نہیں آخیا تو علم ہے جی انہاں دی دستار فضیلت ہو دا صاف, مضمون ہے چٹا صاف میں قرآن کی آیت پڑنا تو پتہ لگ جائے گا کہ اسلام اے فرمان دا ہے کہ بندے دا جسم کی بندے دے شہ اللہ رسول مرضی چل رہی کافر کتا ہر اپنی مرضی اور جہاں اللہ رسول بندہ کافر نال فرق ہی اس گل سے ہے کہ او اپنی مرضی ہے یا اللہ رسول کی مرضی ہے کافر کتے کا پتر آزاد ہے حرام کا میرا جسم میری مرضی کافر پھر کنجر بچہ آزاد ہوں ہے میرا جسم میری مرضی کیوں خدا رسول نا جو بندہ ہے لا اللہ محمد رسول اللہ دا مطلب محمد اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ مالک محمد پیغام لے نے لیا جو پیغام لیا گے اے پابند ہوو گے کلما بندہ پابند ہو جائے پتہ نہیں حرام دے کی پڑھائی جان جی گالا کڈنی بھی گالا دی تو ہو ہوئی پریشان نہ ہوا جی بھائی مسیطے بہ کے گالا کڈن لیا وہ مسیحت میم کہہ رہی ہے تو آواز نہیں آ رہی ہے مسید دی دی کر کہ بہ گالی نے سانو اللہ پاک نے اور لیکن اللہ دے فضل و کرم نال کفر کلیجہ جڑا نا او چیرن دی بڑی طاقت دیتی ہوں اللہ کا قرآن سنو پھر میں توسوی صاحب موٹے لفظ ہو جائے اللہ تو ارشاد ربا فرمایا ما کیا ختم لاہور اچھی طرح بول مردے بن کے نہ بیٹھو تھے رنگ تگڑیاں نچ دیا نظر آئی کدے سنڈے پلے پی جے تجار نہیں آگی اور رن پڑکدیاں سن ایڈیاں میں تو حیران ہو گیا اڈے زور زوردی سن جوان ہو کے نہیں پڑک دے اللہ رسول تاکہ تیرے پڑکن دی بھی قدر ہو اس پڑکن سے رحمت بینی بینی اے اللہ دا قرآن ہے ولا اذا ان من عمرهم نائی مومن تنہا خبر سو لہو امرن خون سی امر اللہ فرماندہ نہ مومن نہ مومن کر سکتا نہ مومن ہو سکتا نہ مومن, سک مومن عورت واسطے ہو سکتا ہے نہ مومن عورت کر سکتی جدو اللہ رسول کوئی فیصلہ کر دے کوئی حکم کر دے اس تو بعد مومن مرد تے عورت کا تے اختیار رہے فرمایا جڑا مومن مرد تے عورت گا اللہ رسول دے حکم تو بعد او دا اپنا اختیار تے مرضی نہیں رہے گی جے لفظ کریم تو اس صاحب نے شیر دے اندر، ایک جملے دے اندر ہے کہ جی مرضی اللہ دی اللہ یہ فرمانہ موہ منو ہی ہوئے گا مردوں میں عورت اللہ نے او بلے او اور سی بیماری اچھی جی بول اللہ واحد الا شریف قرآن کی قرآن تک تک تک تک تک تک تک تک شریک مولا نے لاد نفی دکرارے لام کا بھی تکرارے پھر مؤمنہ مومنا اللہ ویخلا دعا مرد عورت مومن ہوا کر سارا کچھ ساری مرضی اللہ نے پہلو دس درد یہو جہلمان ہو سکتے نہ عورت ہو جی مسلمان ہو سکتی بھائیو کسے نہ لڑو نہیں جگڑو نہیں کچھ بھی نہ کرو جڑے لوگ آخ میاں انسان خود مختار ہے سب کو جو مرضی کرے ان آکھو تیری بکواس نو نسا ڈکدے نہیں ہزار والا بھوک جو مرضی کر لیکن اِن گل ضرور ہے تو مسلمان نہیں کیوں کہ اللہ دے قرآن نے دس دتا ہے مومن مرد ہوئے ہوئے مومن عورت ہونا چر اپنی مرضی نہ چڈے اللہ رسول دی مرضی نہ منہ اُنہ چر وہ مسلمان ہے جیڑا کوئی بڑا کنجر خان سورما اپنے علم کا زور رکھد ان کنجرا شتی نہ لان کے صرف گل کر اگر شکران لانتی ثابت نہ کرے تو پھر آ ایسے لوگوں کا صرف ایک نام ہے ایسے لوگوں کا قرآن میں صرف ایک نام ہے کافر مرضی کر سکتا ہے ہر کوئی لیکن سنو جو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رسول کی مرضی نہیں اپنی مرضی کہتا ہے قرآن میں صرف ایک نام ہے اس کا کافر مرضی وہ کر سکتا ہے مرضی کو نہیں روک سکتے جی, جی, جی, جی, جی, جی, جی لیکن ایسے لوگوں کا نام قرآن میں کیا ہے میں قرآن بھی آیت پڑی بیٹھا جہاں جی علم چبال اج... ہوئے وہ میرے سامنے آئے جی چڈنے سور دے بوتھے نہ سکھ جانے لیکن سنو میں اب تمہیں آ... اصل بنیاد کی طرف لے جانا چاہتا ہوں لے چلا وقت دینا نجو یہ ساری بنیاد آ جانی دن بہ دن کفر برائی فیل گئی نام اسلام دا استعمال ہوں سدکے جا تو نبی پاک نے پہلو ہی دس لا اب من الاسلام لسم ہو وَلَا يَبْخَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ فرمائے ایک وقت آئے گا اسلام کا صرف نام ہوگا پاکہ کفر ہی کفر ہو جائے گا سونے دا فرمان ہے دیکھر لیں سوجہ سونے آئے انہوں یعودیاں نے نا سانو ہی اسلام دا مخالف بناونا اس تے پانچ طب اور اسلام دا نظام ہمیشہ واسطے دفن ان لانتی نے پانچ طبقے بنا پان طبقے نمج گروہ ٹولہ پانچ قسم کے لوگ ایک بنایا ان مذہبی غیر سیاسی کی بنایا وہ آپ مذہبی آخ گے سیاست کی گل نہیں کرن دے آخر اللہ اعلہ کی گل کرو سیاست نو چڈو سیاست رو کوئی دلگ نہیں سیاست, سیاست بڑی بڑی لانت سیاست بڑا وا جمہ مطلب انہوں نے نشانی یہ آنا, انا کول ہر سیاسی شیتان بیٹھا ہوا انہوں کا مرید بھی ہوا ان کو دعوا بھی گا حضور الیکشن لڑن لگے دعا فرما دو آپ بغیر جہ درما دین جا فتح کامیابی ہو لانتی میں مذہبی ہوں تو گیر سیاسی ہاں مذہب شیطان نو کدو اجازت مذہب شیطان دی کدو مدد تو کرد جو شیطان آیا بیٹھا ہے تو دعا کر کے مدد کرنا سمجھ نہیں لگی نے ایک طرف تو کہنا سیاست شیطانی ہے سیاست فساد ہے تو جب آ کر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے تو دعا ہونی چاہیے اللہ اس کو شیطانی سے بچا لے اللہ اس کو الیکشن سے بچا لے اس کو سیاست سے بچا لے یہ جی سیاست بہت بڑا فساد ہے بہت بڑی شیطانی ہے وہ جب خود کہتے ہیں میں نے تو کہہ رہے وہ تو خود کہتے ہیں مذہب ہم مذہبی ہیں سیاسی نہیں سیاست فساد ہے سیاست لانت ہے سیاست جرم ہے سیاست آ رہا, پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں نا تو پھر حق بنتا ہے جب دعا کرانے کے لیے آئے تو یہ کہیں اللہ اس کو ذلیل کر اللہ اس کو بچا لے اللہ اس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ یہ فساد سے بچ جائے خرابی سے بچ جائے جرم کفر سے بچ جائے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے نہیں دعا ہو رہی ہے مولا کامیاب کری دع کرنی سیاست آجے کاپیاں کڈنی ہے وہ حضرت ہو گود سے بوتھے مار کے سچی بولیا مذہبی گیر سیاسی ٹولا یوتی بنایا پہلو نظر نہیں آئے گا بولتے نہیں ہاں پہل بھی جی دے بزرگ لوگ بزرگ لوگ بدکار حکمران تو نا قسم خدا دی, نا قسم خدا دی. اے نہیں کہ ادر حق چی کہ بدکار ظالم فاسق بھی رہو سڈیاں دعوا بھی تر نال کہ کدی نہیں ہویا بوستان سراجی نے خدا دوست کی حکایت لکھی ہے نا وہ کاسا نہیں سنانا چاہتا گل ہو جائے گی پہلا طبقہ کیڑا بنیا مذہبی غیر سیاست ان کی نشانی کی آل سارے سیاست لے آ گے دجے مذہب آئیں ہر سیاست آئے گا دا دعا کراؤں پیر صاحب تھاپی لاؤ گے دعا دیں گے شالا برکت آؤ گے نہیں جا ساری دعا دوسرا طبقہ ایسا الٹ بنا ہوا سیاسی غیر مذہبی وہ آخر کے بابا مذہب فساد ہے پچھلا لانتی کہی جاندہ ہے سیاست فساد ہے ایک ہی کہنا ہے مذہب فساد ہم بھئی سیاسی لوگ ہیں مول صاحب یہاں پر مذہب کی بات نہ کرنا آپ کو پتا ہے مذہب سے فساد پڑتا ہے مذہب کی جہاں گنجائش نہیں ہے ہم سیاسی لوگ ہیں اگو جی سارا سارے کام کرنے ہوں اتنے مذہب کی گل چیڑنی جڑی قطن جاگت نے انہوں دی نشانی کی آ ایسی بھی سارے سیاسی کٹھے انہوں دی نشانی یہ کہ سارے مذہبی انہوں کو بھابی اوت دسنا شیعہ اوتھی دسنا برینوی اتحا ہے سارے مولوی ٹوپیاں پا کے بیٹھے ہوئے ووٹ دن بھی سارے آئے ان سب کچھ ای مذہب کی نہ کرو ہوں ہر کسی آخنا سڈے مطلب نو نہ چیڑتا ماشاء اللہ بہت اچھا بتا سطلب نو کدی برا نہیں نہیں بھی یہ کسی مطلب نو بھی ان برا نہیں آخنا کیوں ایک ہی بنیا بی جی گل کر رہا او ویک دو جاگے سچی دسیا جی ایسد تیسرا ٹولہ وہ ایلو خطرناک ہوں یہ ویکار سارے نہیں ہو سذہب نارے نہیں ہو سکتے بھی مذہب نو سارے ہو سب کو مسلمان دیا آخر بھائی دونوں رلنے چاہتے ان سبق دتا ہے واسطے سبق دتا اسلامی جمہوری اسلام کی بھی بات کرو لیکن اور سیاست کی مذہب کی بات ساتھ رکھو مذہب بھی ساتھ رکھو سیاست بھی ساتھ رکھو لیکن جمہوری ہو, ہو جمہوری دی خواہش ن چلو اللہ دی مرضی اللہ دا حکم اللہ دا دین کی ہے نزدیک نزدیک جو بہتے بندے من مانیاں کرنا چاہتے نے خواہشاں بدماشیاں کرنا چاہتے نے وہ کہتے نے اہلا کا حکمیا زنا کہہ دے جنا حکمیں شراب کہہ دے شراب بندیاں دے نال چلو رب نال نہ نا چلو اسلام آکھو سیاست لیکن اسلام خدا والا نہ ہووے بندیاں والا بندے جو ہے لہذا بہتے کہہ نے یا کہیں نے کہ میاں مردیا جسم ننگا جو مرضی کریے نہ ڈکے تیار تفس کیونکہ یہ اسلامی جمہوری ٹولہ وا یہ فرق کی آ اسلام, اسلام اسلام حکم اللہ کا چلتا یہ حکم دا چل دا، اے بھی اکبر تیسرا ٹولا چوتھا ٹولہ بازار چوتھا ٹولا, ٹولا، شہنشاہیت ہے نسل دار نسل چلے گی رامدہ سردار ہونی نسل چلے گی. سمجھ نہیں لگی یہ کہہن شاہی ایک بدماشی وہ چلے ایک دئے فرو فراؤن. فرونیت کہہ لو ٹھیک ہے تو جے نظر آئے گی آئی شنشائی نسل در نسل پہ مارش اللہ کی کہنے مارش اللہ ادھر ادھر جسے کوئی چونک چونچ کرے سر ٹھیک ہے ہوں میں گئے آخوا دیا یعنی ذکر کردیا سردن کر دلا کیا مذہبی گیر سیاسی دوجا سیاسی گیر مذہبی تیسرا اسلامی جمہوری چوتھا شہنشاہد پارش پانچ طبقے انہوں نے بنائے ہوں میں پردہ ہٹائی دساگا کہ پنجے طبقے سوا لکھ نبیا کوئی تلک نہیں رکھ دسا ادر ویکو پہلا مختصر جا تارف تڈے سونے نبی اگر جڑا ہر مسلمان کے دل دے ہر ساد مسلمان کے دل میں ہے جڑا سادہ مسلمان ہے جنہوں کلندر اقبال فرما ہے خدا بندہ تیرے سادہ دل بندے دھر جائیںائیں خدا بندہ یہ تیرے ساد دل بند کدھر جائیں کہ سلطانی ہی عیاری ہے درویشی سڈا اقبال ہے یا سا مسلمان کدھر جان جراڈ چکروادی کفر نہیں رکھ لے دل سادہ رکھے کدھر جان بادشاہی بھی مکاری رہ گئی ہے درویشی بھی جھوٹ سے مکاری رہ گئی ہے نہیں کہہ رہا سڈا کلندر اقبال فرما رہا ادر ویگ سجنا قربان جاو سونے نبی دا تھوڑا جا تارف سن لڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن کلمہ شریف لیا دا پہلے دن جبری لیا نے پاک نبی نو کلمہ دتا لا لائی اللہ محمد اللہ رسام نبی جو جو جو جو ہر مومن مسلمان بنے گا سونا نبی دین لے آیا دین لے کے کے دین دین کا پیغام سنایا ہے اللہ کا پیغام دین لے کے آیا مذہب مذہب اللہ تو لے کے آئے وہ مذہب پہنچایا کوئی مسلمان نہیں سمجھ سکتا کوئی نہیں من سکتا نبی سیاست مذہبی سی لیکن سیاسی نہیں سی جی یا سیاسی سی مذہبی نہیں سی جی. اے نہیں کہہ سکتے کہ سڈا نبی سیاست لے کے آیا مذہب نہیں لے کے آیا ہے جی سیاست جرضی جرضی نول باللہ کیتی جاوے کوئی حکم خدا کا نہ آئے سیاست دے اندر جی نجی کفر اسلام کی کوئی تمیز نہ ہوئے نا نا سڈا نبی مذہب بھی لے کے آیا ہے سیاست بھی لے کے آیا ہے مذہب اسلام لے کے آیا ہے سیاست دین والی لے کے آیا ہے جس دے اندر نبی سونے دی سیاست اللہ دے حکم دی بندے او فرا والی سیاست نہیں کیوں سجنوں دل مند ہے کہ نہیں تھا دی آیا بولو نبی پاک نے دین دتا جنا جڑے آخ سمجو سونا نبی جدو دین لے کے آیا دین آئے ہی ادھر پتا چلیا ساڈا نبی مذہبی بولو بولو بولو کتو آیا ہے؟ رسول پاک بولو, بولو کتوں آیا ہے؟ جدو آیا تو حضور مذہبی ہو گئے نا اچھا ہوں اگلی گل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم جفرا جی دی سیاست چلتی دی سی تے دین دا کا کوئی تعلق نہیں سی اللہ دے حکم دا دمان نس رسول اوی چلن ہے یا اللہ دی سیاست دی؟ بولو کیا لوگ کا دی حکومت دے سیاست دے, دے رسول مطمئن رہنے اعتماد اعتماد یا اپنی سیاست پیش فرمائی دسیا جی دل بادشاہ دی سیاست جلدی سی سیاست جلدی سی ابو جہل دے جہلے علاقوں کبائلی مد... سیاست جلدی سی کسی بھی سیاست محمد نے چلن دھی اپنی سیاست تلوار دے زور دکان دیا حکومت مقا کے محمد کریم نے اپنی سیاست دنیا نو دے گئے. اگر کوئی دلال کی سیاست نسند کیا لادی سیاست نو پسند کیا جھوٹ زلم ناجائز جس کل آخیا جا چلتا او اگر رسول نے کیتا دسو جڑا سوچے گا وہ بھی بدترین کافر گا پاک نبی مذہب اپنا لے کے آئے کسی بھی سیاست نبارا نہیں کیتا محمد کریم سیاست بھی اپنی لے کے آئے ٹھیک ہے وقول کلندر اقبال تاکہ آسان ہو جائے تو بن جائے بول سبحان اللہ سڑک الندر اقبال فرماندا نظام میں پادہ ہو کہ جمہوری تماشا ہو میں پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے مطلب ساڈا نبی مذہبی بھی سی سیاسی بھی سی مذہبی غیر سیاسی نہیں سیاسی غیر مذہبی نہیں ہوں تیسرا تاروں لوگی یا اللہ مرضی بولو بولو ستیاں بماریاں ایڈے سادے لفظ ایڈے وڈے مشکل مضمو مشکل مسلے سمجھا رہی ٹھیک لفظ ہے ہر بندے نمج آنی ان شاء اللہ سچی تفی نبی قربان جاوا اللہ دے حکم نال چل دے سن اللہ دے حکم سے پابند رہتے سن یا ویخ سن بھائی بہتے کدھر نے سچی تفی نہیں ہلے نہیں بولے ہیں جڑا اللہ کی مرضی نال چلے وہ تو نبی ہو سکتا ہی بول نبی مرضی بولو بولو نبی محد اسلامی جمہوری نہیں کہہ سکتے جیڑا نبی نو جمہوری آکھے گا کافر سکھ دا پتر ہوا کسی یہ نسل گا سڈا نبی جمہوری نہیں انہوں پتے دیا پترا سڈا نبی نال نہیں اللہ جی سڈا نبی شہنشاہی ادوالا نہیں اگر شہنشاہی ادوالا ہوں خلافت سمجو نبی دی خلافت اکبر سمر نہ مل گی جسے باری حضرت عمر بن خطاب دی ستاب نو آخیا گیا اپنا پتر عبداللہ اللہ بن امر نو خلیفہ بنا دو آپ نے فرمایا میں یہ پار پار دو جگہ آپ چکے آئے مگر اپنے پترا داٹے نہیں سٹنا چاہتا معلوم ہویا ہوا وجود رسول کی بارگاہ وچ نظر نہیں آ سعودی کہیں دے نے حدیث دے نال چلنے آئے جسا حدیث چیشتی کہ چوڑ کھڑ دے پر پتر ہون دی وجہ صحیح ہے اسلام دے اندر جی نہیں وسا سکنا شرم کرو حدیث نے دعوے نہ کرو آخویر مسلمان لے کے گھر بیٹھے مسنت پیچھو امریکہ برطانیہ ہاتھ نے خبردار سنت آخر کوشش نہ کرنا نہ دی سنت آخر نہ سنت ثابت کر سک دل مندہ جائے گا اولو دے سی اگلی آ گئی اصل کی طاقت حکومت سڈا نبی اصل دی طاقت نہیں انصاف نار کر گیا بولو دے صحیح جی گئے نے پانچ طبقے سمجھ جڑے پہلوں دس بیٹھا ہوں رسول ہوا ایک ہی نظر نہیں آ سونے نبی کو نظر صرف اسلام نظر نہ مذہبی غیر سیاسی نہ سیاسی غیر مدبی نہ اسلامی جمہوری نہ کوئی مارشلا نہ کوئی سلام ہوں دیکھوئے ساڈے نبی کو مذہب بھی ہوا ساڈے نبی کو سیاست بھی ہوئی ہوئی دیکھو لالچی نجار سڈے نبی نو گال کٹائیا کڈ رہی ہے دنیا دیکھو ایک کہہ رہا ہے سیاست گندی شہر ہے تو سیاست رسول پاک ایک کہہ رہا ہے مذہب گندا پارٹیاں سیاسی پارٹیاں مذہبی بہت آحنتی کام ہے وہ کی غور سے کہی جا مذہب گندہ مذہب شرارتی مذہب فساد ہے مذہب کی مذہب نو مذہب کتنے آ رسول بولتے سہی وہ مرے مذہب کتنے آ رسول ایک کہ سیاست گند سیاست کتھے آ رسول بولو تو سی ویلا جمہوریت چنگی پابند رہنا دیا حکم نہ مننا یہ کتنے دس دس بولتے دسد رسول وی ਦੇ کام ان ل سارے ایسے تیار کر دیتے نے کہ ہر ایک رسول نوز بلا کسی نہ کسی رنگ چند کہی جائ مذہب نو گندا کہہ کہ کہی جائیں سیاست نا کہی جائیں الاح کی کہ کہ جاندہ ہے. کوئی اللہ دی پابندی نو گندا کہہ کے کہی جی ہو سالت کی ہونی ہے یہ سب یہ اللہ کے <سطح> فضل لار، سونے نبی کا پیغام اگر تینوں تین لا سی تو, تو سڈے کو لبے گا ایک نیو نہیں لگ سکتا آئی جی سمجھ کے نہیں آئی اللہ اکبر ہوں گل اگلی سمجھنا ہوئے وہ مسلمانوں اللہ اخبار و قبیر یہ گل دکھو کرنا جی ہوں کردھر ویکو جمہوریت کی ایک موٹی جی مثال ہے جمہوریت ایڈا کزام ایلانتی کہ جہد اندر ہر بری خواہش بندیا دنیا بھی ہبس دنیا بھی ہبس اور بری خواہش اٹھی زیادہ تو زیادہ او چھوڑنا ہوں جڑا اللہ رسول دی پابندی کھاتا ہے جنو دین کہ وہ سونگ دونگڑ سونگڑ دنیا تو آپ ہی مک جائے جڑا تہن روزانہ مکد دسد بچتا نہیں دسد دن دن نہیں،, نہیں دنیا دانتی جمہوری نظام نال سونگ نے ہن دیکھو یہ نارا میرا جس میری مرضی آ اللہ بالکل یعنی نگے نارا بالکل نگے میں پچھلے سال ہون میں آج لب نیٹ دوتے تو پچھلے سال علی جرت عید کی نظر حال نہیں آئی پچھو لبن کل ہو سکتا پورا پروگرام سامنے آج وہ اسلام جی پچھلے بالکل دو اگلا دیا چوک پورے اسلام آباد چوک چلو کے اے سڑا آیا او کو مار ہاں جی پوتر کے بابے ہو جلال زارد. پوس والا آیا انٹ ماریا نہیں پہلے جناب ویگن آئی تے آئے کتے پرہزگاری والے چر کھا کے وہ پچھاؤ گے ہوں تا کی خیال سمجھدار ہو اسلام آبادی ازان نہیں ہو سکتی چڑی نہیں پھڑک تھے کوئی, غیر کوئی تھے کر سکتا. کر سکتا. تے چوک پورے بیڈی بی رہی ہے. مس ایٹم بم. تے سارے ہاتھ جوڑی پھر دے سن رحم کرو ओ, ओ جناب جی سچی دسیا جی پولیس والے کی سنگ جانتے سنڈے بزرگ اصا فی آسان باغ کی مولی آ جزرگ اتلے جیڑے نے وہی کھڑے نے سمجھ رہا میری اتلے بزرگ جدوی کھڑے نے تھلے آدے کچھ کرے وہ سمجھتا سی پا تا کر کے اگج بگ ہوں میری گل سمجھو ایمان نال دسو ای جو کچھ ای سارا وہ کہتے نے کہ یہ اسلام ہے یہ سا حق صحابڑا سد اختن جنت مسلمان دیا ساری پچھلیاں بی سن بے تمیز، بے نو تمیز نہیں عجیب گل اس پروگرام دی، وڈیری ہے نا وہ سی نو سا آرفا زہرا بیچتا ہے ہاشمی نامو سدی نے مستفیٰ بال یہ حالات دیکھ لیا جی بول بیچتا ہے ہاشمی نامو سدینے مستعفی خاکو میں مل رہا ہے سخت کوش اقبال دا کا دے شیر سنا دیتا ہے سمجھ نہیں آئی نے اچھا میرے دوست سچی دسیا جی سچی دسیا جی تھے اسلام کوئی بھی ایسا نظام ہو سکتا ہے اج دی لانت جہد ہوجازت رکھ دی ہوانت جسازت رکھ دی یعنی جسا کچھ ہو سکتا ہو, ہو, ہو اسلام چھو ہے؟ سچی دسیا جی بولو بولو بولو لیکن جمہوریت میں تو ہے کیونکہ اگر جمہوریت میں ایسا نہ ہوتا تو جمہوری تحفظ ان کو کیوں دیا جاتا ہے کہ نہیں ترگی آن بندے پولیس والے ایک چپیڑ مارن یا شل چڈ دولبی لب دیر لب دنڈے جیگا بندہ ہو سکتا ایک شیل نہ نہیں شجا کی چکر سارا کچھ ہو سکتا سی کہ نہیں بولتے نہیں لیکن دسو جمہوریت اسلام میں کفر ہے جمہوریت اسلام ہے اسلام کہتا ہے یہی کفر ہے تو کنا فرق ہوا کیسے توجہ ہے بابا جان مسٹر جنا سرکار نے حق ادا کر دیا یہ کتاب ہے قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل یہ سرکاری کتاب ہے کالجوں میں موجود ہے بک نہیں سکتی جی علم ہے روشنی ہے مفت تقسیم کر میں آپ کو مفت سنا رہا ہوں ایجو میں حکومتی پروگرام جو ہے نا اس کی ترویج کر رہا ہوں یہ دیکھو ہے نا اس کے صفحہ نمبر سو پہ لکھا ہوا ہے پوری حکومتی تصدیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں جی جناح کی تقریروں اور بیانات سے ریاست کے یہ چار اصول ابھر کر سامنے آتے ہیں پہلا, پہلا اصول سنو پاکستان تھوکریٹک ریاست نہیں ہوگا جس پر ملا الہامی مذہبی کتاب الہامی الحامی الحامی کتاب اللہ کا قرآن ہے کہ ہو رہے بولو اے آسمانی کتاب کیڑی آج لکھے پاکستان ایسا, ایسی ریاست نہیں ہوگا جس میں الہامی مذہبی کتابوں کی بنیاد پر حکومت ہو کبھی ایسا نہیں نمبر دو ریاست کی بنیاد فقہ پر نہیں ہوگی بلکہ آئین اور قوانین مرتب کرنے کا اختیار منتخب دستور ساز اسمبلی کے پاس ہوگا ہے جو اسلامی اصولوں اور تعلیمات کو اپنا ماخذ دا مطلب ہے جو کچھ ہو رہا ہے سارا پاکستان یا دنیا چ سب اسلام جی نگی چٹ ای چٹ اگے تو چٹ, چٹ پیچھے پی ہیں پی جی تھری پا کے کلوتی میدان چلام نی اسلام منو آخو اسلام ہے جی عجیب گل یعنی اساں یہ سمجھتے رہے ہاں مول بھی کوئی ہو سی کوئی سیاسی میدان چیال رکھتا ہو سمجھ بھائی یہ غیر اسلامی بندے نے جمہوریت نے ج آئین آئی نہیں نا نہ ان پڑیا نہیں آئی نہیں کہ میاں یہ جو کچھ ہے ہو رہا اگا ہونے ہوں سچی دسیا جی ننگے ہونے کا سبق تو محمد کریم دتا ہے تو اسلام دتا ہے تو قرآن دتا ہے اللہ نے قرآن بعض ہائے ہائے ہائے ہائے اللہ سونا قرآن جی فرماؤں ابلیس ابلیس بابے آدم تے اما حوا دے کپڑے اتارنے کی کوشش کر رہا بدت لہما سواد رواں اللہ نے فرمایا آدم تے حوا خیال کر آجے لباسپاولیز کوشش کرتا ہے ننگے کی باپ آدم علی اسلام اما ہبا نال رب نے گل کیدم ابلیز ننگا کرنا چاہتا ہے میں تھوڑے چھپاو نسند کرنا میں لباس بنا ہے इबलीसू नि पता चल गया अगर इना बेबकू सू अपने प्यो की पछाण नहीं सी चिश्ती ने, ने पर छी مبارک ہوئے انہوں ابلیس مبارک ہوئے مسلمان ہزار والے لہما اپن سوات سد صدقے اڈے صاف لفظ لکھے کھڑے نے جو رہے رہا جو قانون چل رہے نے جو ہو ہیں سب اسلامی اصول نے واہ بھائی واہ پروگرام سمجھ ہونا نہیںفر اسلام کہہ دینا کرنا چھپائی رکھے سان پتا ہوگا اسلام نگے ہو سبق دے بلے کیڑے کیڑے مقرر تیار کر دیتے خطیان کسی تھانے صرف تیرے لانٹیاں میں <سبحان> <điều> تو داد دیتا ہوں بھائی میں تمہیں سبق دوں گا زیادہ تو زیادہ ادھر دا, داخلے لوگوں ہاں جی اور اگلے لفظ چلو چار اصول چار اصول پورے انگلش اردو جی نے انگلش والے شوق مٹانا جان تو انگلش پڑھ سکتے ہیں ریاست اپنی طاقت اور مشینری اپنی طاقت اور عوام پر اسلام نافذ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرے گی اے اے ا نے صرفے استعمال کرنا کفر طاقت استعمال ہونی اسلام واسطے طاقت حکومت استعمال نے بھی مر مر امرے ستی بیماری اب شرما کوئی ہیا کر سچی دس ترے رسول نے طاقت استعمال کی اسلام نافذ کرنا کرنے کہ نہیں تو بابا جنہ کا پروگرام اور آئین یہ ہے ہم بابا جنہ کے ساتھ ہیں آئے سیدھی تعلیم کیونکہ ہم ملک میں بیٹھے ہیں نا جی اور یہ میرا کلپ عام کرنا چاہیے کوئی حرام دے ہوئے عام کریں گے ریاست اپنی طاقت اور مشینری عوام پر اسلام نافذ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرے گی ریاست ایک مخصوص مذہب کا نفاذ کرنے والی نہیں ہونی چاہیے یعنی اسلام مذہب ہو گیا ہندو مذہب ہو گیا سکھ مذہب نہیں نہیں وہ کوئی مخصوص مذہب استعمال نہیں کرے گی آ گیا اللہ اکبر من حیث ما ولا تقربا ہار سجر دفتہ من الظالمین بابور سا وکالمار انہد جرس علیہ گنا مل گئی اوت گنا ملتی شیطان نے ان بس بسا پایا کیوں تاکہ نگا کر دے نگا کر دے نگے کرنے ابلیس نے بس باسا پایا اے کپڑے اتار اگر رب کی فرما بدلا ہوما بے گورتما سو آنا دا ہوما رب ہوما الم ان کما میں إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا لو مُبِينٌ فرما شیطان نے بس وس بسا پایا کپڑے, دے اتر گئے، کپڑے اتر گئے، تے اللہ قرآن, اتر گئے، تے اللہ قرآن دو میں دے پتے پھاڑ پھاڑ کے، کپڑے فر نال اتر گئے لیکن اما بابا آدما ہبا کلے ہی سن فرقے اپنا پتے دے. پھڑ پھڑ کے تے جسم نو ٹکن لگ پائے کپڑے تکے مرضی نہیں لائے ہائے ہائے ہائے بولتے سے سورت کیا ہوئے سورت آر کنجر بچے کہ مول بھی مسلے بنا لیا پوترا قرآن صاف کھولی بیٹھے مسلا مول بھی بنایا کیوں انجھ کر دینے؟ لوگ دے خلاف, خلاف دی واجب القتل ہو جا مار دینگ دی ممتاز کادری وغیرہ حرام دن بہانا کتے دیا پترا جسل مولوی قرآن پڑھ درآن خدا کی گل ہے مولوی وہ بولتے جسے گنڈ لے کے جانا دے کول چوہری اپنے پچھلے چوہدری جس پیغام دگلا کی کہندے مراسی کی گل ہے یا پچھلے چوہدری گل ہے بولتے سی اتے گنڈ آدھے پچھلا پیغام پچھلے مولوی جسے قرآن سنا گنڈ پیش کر رہی سور کا بچہ ہوا جہاں آ کے اپنی اپنی گل پیا کر مولبیاں کا تاکہ لوگ قتل نہ کر دین مولبیا کا نام لوگ اگلے آخر ہاں مولبی فسادی ہوں جی وہ کہہ دین حرام دے بھی خدا رسول دے دے نے تو فساد اے خدا رسول دا فساد تو دے مسلمان اٹھ کے مار دینگ کتے پترا لوجا میرا کھ نہ تیرا تو میں نہیں چڈو ہے اس طرح وہ ڈرنس کے بہانا زبان تک رکھ نا رکھتے ہیں مول پی گل کہہ رہے اللہ رسول قرآن خدا دا بلکل موٹا ترجمہ اگر نہ ہوئے میری زبان وڈ لے اللہ تک کپڑے اتر گئے درختوں کے پتے ولیٹ گئے سن اپنے آپ دی خاطر معلوم ہوا ننگا کرنا مرضی پلیز جمہری نسل تے اپنے آپ کپڑے نہ نا نال چھپا لینا کلہ بھی کھلوتا ہوئے مر یہ مرضی اللہ دی حضرت دیئے. آدم دیوا دیے دسو ابلیس پیو چنگائے یا حضرت آدم تے تما ہبا ساری ماں چی بول جب جنہ نگے ہونا انہوں ابا ابلیس مبارک اصا ہزور جوڑے پاک کا سب کا مسلمان ہے اصا کپڑیاں نو پسند کرنا ہیں سڈی اما سان حوا مبارک ابا سڈا آدم مبارک فیصلہ ٹھیک ہے غلط ہے سچی دسا پیو چنگا پتہ نہیں جم کابے آدم کو اچھا تا تو ہن ایار سکول سبق ہوں لگور پہلے انسان لنگور تھا لنگور تو سارے بندے بنے نے نگیا لگور بنا لو نہ ਦੇ ہو پیچھے کچھ کپڑا کسی اگے کچھ کپڑا موجہ جی پیو بناو گے او نسل چلے گی ہے وڈیا چلتے ہی ہوں سونے یار گھبراؤ کی دے تو نہیں پہنا دل والے بیٹھے ہو دل والے نہ ہوں میری سدنا سر نارے اصا ضرور آخا گے اج تو بعد سڈے ابے آدم اما ہبا نام نہ لیا جے کجرو دا پتر آخنا ہے تو سو نچ کے وقا اصن ڈک جائیے ساری زبان بڑھ جائے سمجھ نہیں لگی نے بولو سونے معلوم ہوا جہے آخن اذہبی غیر سیاسی ہیں وہ بھی رسول نہیں خدا رسول جہے آخن سیاسی غیر مذہبی وہ بھی خدا رسول جیڑے آخر جمہوری ہیں جیڑے او بھی نہیں اللہ رسول نے جنہ کو مذہب بھی سیاست بھی یہ سارا پروگرام وہی ہو گئے جہاں پاک سدی کے اکبر کو سدی تو بعد امر کومر سمجھ برو نہیں اللہ اکبر اکبر اکبر اکبر اکبر اکبر اکبر ہو جہاں ایک شیر سلطان بہو کا سڑا غوطہ جی فرمایا نال کنگی سنگی لے کریے لال تسری سس نہ کریے کلنوں لاجنا لاج نا لائیے ہو بچے لگور دے بچے کدیح نہ بڑ دے پوتیاں چگائیے جگائیے تم قدی تربوز نہ پڑ دے مکے لے جائیے ना बहू भविष्य मना गुड़ पाइए ہمیش پاگ نہیں ہوںکل میرا جسم عورت پوچھو سی میرا جسم میری مرضی تیچو پڑھاو آتا ہے لیکن ادا مطلب دیتے دسو بھی کی مطلب دا میرا جس میری مرضی کا مطلب تو پوچھو جو او مطلب لیندے نے او دے مطابق مرضی آر ایک کی مرضی ہونی چاہیے بندے بھی آخر او ایک بندہ ہے میرا جی ہے میں تھپڑ مارا تو او مارن دی اجازت ہونی چاہیے جی پولیس والا گڈی رک روکے اگلا نہ روکے وہ پوچھ کی روکی ہو آ کے میرا جی سم میری مرضی میری گٹی. میری مرضی اکھن ہیلمیٹ نہیں پایا اُن اکھ میرا سر میری مرضی تاما لگنا ہے قسم و ذات دی کر کے نہ جمہوری پاگل نو میں کہنا پاگلو جیڑا پروگرام تصا اللہ رسول دی مخالفت دا یہ اپنا خاتمہ جے چلاؤ چلاؤ ایسے پاس بندے نو تو ایسے بنے جی حکومت چاٹ دی چل جائے تو سمجھ نہیں لگی نے ہاں جی اور میرا جسم میری مرضی تے بندہ آخ میرا جسم میری مرضی کہ نہیں مولوی آخ اج تو بعد مولوی صاحب نو میں مشورہ ایک دے جا مولویا نو مشورہ دے ایک جمہوری مشورہ پڑھا کٹھی کٹیاں پڑھا چڑیا پنڈ والے محلے والے پوچھ کی آیا نہیں نماز نہیں پڑھائی تُسی اتو پولی جے منہ نئے دیا کرو میرا جسم میری مرضی مول بھی گسل نہ کرے وضو نہ کرے مسلمان وزو نہ کرے غسل نہ کرے آ کے نماز دکھ لو ریا. مول وضو نے کی تک راجیش میں میری مرضی تاما لاگنا لکھ لانا یہ سوچا لکھ لانا تہوی دی کتے دیا بوترا, حرام ہرمدیا چنگے پڑھائے نہیں وہ چیڑو ہے ملک بھی اجاڑ ہے دنیا بھی اجاڑی حرام دیا سبق تانت معلوم ہوا اگر دنیا چل سکی ہے صرف محمد نہیں سبقی سارے باندر بن گا کران کل سب جلسہ ہونا ہجرا شاہ مکھی سب تو ون شاید دیکھا جی شرکت ضرور محمد رجاز صدیقی قرآن محل شریف زیر تعمیر ہے تمام دوستوں سے تعاون کی اپیل ہے گاؤں کرپاٹ پیدیا روڈ لاہور ڈی ایچ آ لو سارے پیلی